محمد محمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان نے پڑھا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں سولا نہیں کرتے تو یہ نظام جو ہے اس کے حاکمیت کا شعبہ ہم نے کل پڑا اور حاکمیت اور تقنیم کے ادارے میں علماء کے اقوال بھی ہم نے پڑھے کہ علماء نے ان کے اوپر کیا حکم لگایا ہے جو قوانین کو وضع کرتے ہیں جو قوانین بناتے ہیں ان قوانین بنانے والوں کے اوپر غلام امت نے کیا فتوا لگائے تھے وہ ہم نے سنے الحمدللہ اور اس کے بارے میں جتنے ہم نے اصول وغیرہ بیان کیے وہ تو پورے ہو گئے اب ہے دوسرے جمہوریت کا دوسرا اصل اور دوسرا بنیادی نظریہ کیا ہے وہ ہے آزادی اور جس پر یہ سب فخر کرتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو آزادی دی ہے تو جمہوریت کا ایک اصل آزادی ہے آزادی اس کو عربی میں حرییت کہا جاتا ہے اور جمہوریت میں جو آزادی ہے وہ اسلام میں نہیں کل میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ماخا لخت الجن اللہ لیا بدون کہ میں نے جنس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی لیے تو یہاں پر ابدیت کا اقرار پہلے دن سے ہیں کہ بندہ غلام اللہ تعالیٰ کا ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہے اور مخلوق کی غلامی سے آزاد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عن اجمعین کا دعوت کیا تھا لنخرج عبادا من عبادت العباد الى عبادت رب العباد وہ کیا کہتے اس دربار میں ان سے پوچھا گیا تو کہ تم کیوں آئے ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالی کی بندگی کی طرف لے جائیں تو اس لیے آئے ہیں نخر اباد عبادت العباد الى البادت رب العباد تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا بنیادی نظریہ یہ نہیں ہے کہ مکمل انسان آزاد ہو اور مکمل آزادی نہیں ہو سکتی انسان کی طبیعت میں تھوڑی بہت غلامی ہے اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالی نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے وہ از قال رب کرتی انہردی خلیفہ تو یہ جب خلیفہ ہے تو خلیفہ میں ایک کام ہوتا ہے خلیفہ تو نائب ہوتا ہے نا تو وہ دوسروں پر احکام کو تو لاگو کرتا ہے لیکن خود اپنے اصل سے احکام قبول کرتا ہے خلیفہ شخص کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہو وہ رسول اللہ کے لائے گئے احکامات کو امت پر تطبیق کرتا ہو اور اگر وہ اس کو نہیں اپنے طرف سے احکامات بناتے ہوں تو پھر تو وہ خلیفہ نہیں وہ تو واجب العظر ہے پھر کیا ہے تو خلیفہ میں دو وہ ہوتے ہیں صفت ہونے چاہیے انسان اجتماعی طور پر یہ خلیفہ ہے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوتا ہے بچہ باپ کا خلیفہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا اور پھر جو اس کا اس کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ میں دو امور ہونی چاہیے ایک قوت کی انفعال اور ایک اور کیفیت فعل آپ نے کیفیت نہیں ایک مقول انفعال اور ایک مقول فعل آٹھ مقولات تو آپ نے پڑھے ہیں نا ہاں منطق میں آپ نے مرکات وغیرہ اور اس میں آٹھ مقولات نہیں پڑھے ہیں کہ مقول مقولہ کم ہے مقول انفعال ہے مقول فعل ہے مقول متا ہے مقول عن ہے طرح ہے نا نہیں آپ نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے لیکن مقولہ انفعال جو ہے مقول انفعال تاثیر قبول کرنا اس کو کیا کہا جاتا ہے اثر قبول کرنا یہ مقول انفعال کہا جاتا ہے اور مقول فعال کیا ہے کہ دوسرے میں تاثیر کرنا ٹھیک ہے جب کوئی آرے سے لکڑی کو کاٹتا ہے تو لکڑی میں اس وقت قوت انفعال ہوتی ہے یہ کاٹنا قبول کرتا ہے اور آرے میں کیا ہوتا ہے وہ مقول فعل ہوتا ہے تافیر کرتا ہے ہاں تو اسی طرح ماننا منوانا جس کو کہا جاتا ہے نا خود مانتا ہے اور دوسروں پر منواتا ہے پھر. تو یہ دونوں صفات انسان میں ہیں تو ماننے کی صفت نہ ہو پھر بھی انسان ہلا منوانے کی نہ ہو پھر بھی انسان ہلاکے ماننے کے نہ ہو تو پھر ایک باغی بنے گا ہاں ایک تابوت بنے گا وہ نہیں مانے گا بالکل ہاں اور منوانے کی صفت نہ ہو تو پھر کیا بنے گا اس سے جو اس کی جو رویت ہو وہ پھر اس سے آزاد ہوگا وہ اس کے بات نہیں مانے گی تو پھر احمد لازم آئے گا ہاں؟ پھر احمد آئے گا بہرحال یہ ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے قوت انفعال تو ہر انسان میں قوت انفعال اور قوت انفعال نے توڑی بہت غلامی کی وہ موجود ہے رمق موجود ہے کہ اس میں غلامی کی رمق ہے لیکن کس کی غلامی ہوگی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہوگی اور مخلوق سے پھر آزادی ملے گی تو اب انسان کے اندر تو غلامی اور آزادی دونوں چیزیں اس کے اندر داخل جس طرح میں نے آپ کو شدت و رحم میں کہا تھا تو اب ایک تو استخام خواہ اس میں آئے گی یا مطلب ہر ایک اپنے اپنے محل میں استعمال ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اپنے محل پر استعمال نہ ہو جائے تو دوسری جگہ پھر استعمال ہوگا ہاں اس طرح ایک کیا ہوتا ہے اس کو ناوا ہم کہتے ہیں پشتوں میں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں نہیں نہیں جو اسے پانی آتی ہے پرن. پرنا ہاں ہماری پرشن میں پرنا کہا جاتا ہے لیکن میں نے اسی علاقے کا وہ کیا تو پرنالا جو ہوتا ہے اگر اس کو اگر یہ تو پانی بہنے کے لیے جو ہے نا وہ تو بنائی گئی ہے لیکن اگر یہ بند کیا جائے تو پھر دیواروں پر تو پانی آئے گی نا ہاں پھر تو چ کے اندر کمرے کے اندر پانی آئے گی نا تو اسی طرح ہے کہ ہر قوت انفعال یہ غلامی اور آزاد انسان میں دونوں موجود ہے یہ صلی اللہ علیہ ڈال ہے کہ یہ انسان غلام ہے اور قدر کرم بنی آدم اس پر دال ہے کہ انسان آزاد ہے کیونکہ یہ مکرم ہے معزز ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آزاد ہے تو دونوں چیزیں دونوں صفا اس میں موجود ہیں لیکن اگر اپنی اپنی موقع اور اپنی اپنی جگہ پر استعمال کی گئے تو ٹھیک انسان اب اللہ کا غلام بن گیا تو مخلوق سے آزادی آزاد ہوگا کیونکہ اس کا جو صفت تھا انفعال کا اس نے اپنی جگہ استعمال کیا لیکن اگر وہ اسی صفت کو اپنی جگہ استعمال نہ کرے وہ انفعال اللہ تعالی کے احکامات سے اللہ کا غلام نہ بنے تو پھر کیا آئے گا اس کے اندر وہ مخلوق کا غلام ضرور بے ضرور بنے گا مخلوق کا غلام ضرور پھر ضرور بنے گا کیونکہ تم نے تو فرمالہ بند کیا تو پانی خامخواہ تو آئے گی کمرے کے اندر آئے گی تو پھر کیا ہوگا تو پھر یہ مخلوق کی غلامی کو قبول کرے گا اور اس کے بارے میں اقبال کا وہ شعر میں نے آپ کو وہ کیا تھا کہ یہ ایک سدا ہے جس کو تو گراں سمجھتا ہے ہاں ہزار سدو سے دیتا ہے تم کو نجات تو یہ ایک سدا اگر رب العالمین کے سامنے لگایا جائے تو تم کو ہزاروں کروڑوں لاکھوں سدوں سے نجات ملے گا پاکستانی پارلیمنٹ اور پاکستانی آئین کا حال دیکھو ایک اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتا ہے تو اٹھارہ کروڑ عوام کے خواہشات اس میں موجود ہیں ہر ایک کے خواہش کے مطابق بنایا جاتا ہے نا تو یہ اٹھارہ کروڑ عوام کے سامنے سدا لگاتا ہے ایک رب کے سامنے نہیں لگاتا ہے تو آزادی ہے شریعت میں لیکن کس سے آزادی ہے بندوں سے آزادی ہے اللہ تعالی سے آزادی نہیں ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں آزادی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہاں پر حکومت کس کی ہوگی عوام کی ہوگی عوام کی حاکمیت ہوگی تو عوام میں سے ایک کا ایک جو ہے نا ہر ایک مطلب باقی سب لوگوں کا غلام ہے ہر ایک جو ہے نا اپنے ذات کے علاوہ باقی سب لوگوں کا غلام ہے کیونکہ اس میں تو آئین تو اس طرح نہیں ہوگا قانون تو اس طرح نہیں ہوگا کہ مطلب اس میں تمام میرے آرا ہوگی ہاں؟ اس میں کچھ آرا تو دوسرے لوگوں کے ہوں گے تو یہ پھر میرے لیے آزادی ہوگی یا وہ ہوگا اور اکثریت کا بھی اگر اندازہ لگایا جائے تو اصلی سے بار سے اکثریت بھی اس نظام میں نہیں, نہیں ہے یہ اقلیت کی حکومت ہے اکثریت کی حکومت نہیں ہے یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے اکثریت کی حکومت اس لیے نہیں ہے کہ دو دیکھو پورے پاکستان میں اٹھارہ کروڑ عوام ہاں ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنا حق جو اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتے اس طرح لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر جب استعمال کا اے اے ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بچے ہیں. جو سرے سے وہ نہیں جان جو سرے سے وہ ووٹ دینا ان کا حق نہیں ہے پھر جب بالغ ہو گئے تو ان میں ایسے ہوں گے جن میں وہ شعور نہیں ہے کہ ووٹ دینا کسے کہتے ہیں پھر ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ووٹ دینا تو سمجھتے ہیں ہاں ووٹ دینا تو سمجھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دلچسپی دل دل دل دل دل دل نہیں ہے وہ بھی ووٹ استعمال نہیں کرے گا پھر جب باقی لوگ جو ہے نا جو ووٹ استعمال کرتے ہیں ان میں دیکھو پھر جو دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی ان میں تو پھر یہ ایک تہائی کیا کرے گا یہ دو دوسروں کے ساتھ شامل ہو گیا تو معاشرے میں چار حصے جو ہے نا وہ لوگ وہ کیا کریں گے وہ غلامی کریں گے اس پانچویں حصے کی ہاں یہ چار حصے لوگ جو ووٹ ان کا ووٹ قبول نہیں ہے جن کا وہ نہیں بنائے ہے رجسٹر نہیں ہوا ہے ووٹ جو جن کا ووٹ رجسٹر ہوا ہے لیکن ان میں سیاہ شعور نہیں ہے بعض میں ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دیتے اور جنہوں نے دیا اور وہ فیل ہو گئے تو پھر وہ کس کی رائے کو قبول کریں گے ان کی رائے کو قبول کریں گے نا. تو پھر یہ ہے کہ یہ باقی لوگ جو دوسرے کے غلام بن گئے تو اس طرح ہے کہ یہ اقلیت کی حکومت ہے ایک سریت کی بالکل نہیں ہے یہ تو ویسے دراما ہے اگر کہ ہم ایک سریت کو بھی نہیں مانتے لیکن عقلی اعتبار سے ان پر نقد کرتے ہیں نا. تو بہر حال یہ آزادی غلامی یہاں پر جو آزادی کا نعرہ لگایا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے آزادی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے آزادی ہے اور یہ ایک باطل امر ہے یہ آزادی ٹھیک نہیں ہے اب اس آزادی کے بارے میں ہم جو ہے نا وہ بات کریں گے کہ یہ جو آزادی ہے یہ تین طرح ہے یہ تین طرح کی آزادی ہے اول شخصی آزادی ہے ہاں اور اجتماعی اقتصادی آزادی ہے اور سیاسی آزادی ہے. کیا ہے نمبر ایک شخصی آزادی نمبر دو اقتصادی آزادی اور نمبر تینوں سیاسی آزادی شخصی آزادی کے شخصاً ہر انسان آزاد ہے جو کچھ کرتا ہے کر, کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کوئی اس کو نہیں مار سکتا کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا ہے. جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے قانون نہ توڑے اور اپنے ذات کے اعتبار سے جو کچھ کرتا ہے کر یہ شخصی آزادی ہے اجتماعی آزادی ہے تم اجتماع بناتے ہو کس مسئلے پر اجتماع بناتے ہو شرعی ہے یا نہیں ہے نہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قانون نہیں توڑے تو بس اس, اے, کیا ہے اجتماعی آزادی سیاسی آزادی ہے سیاسی آزادی ہے تم جس طرح سیاست کرتے ہو, لا دین ہو, ہو اور مطلب پھر اس میں مسلمان بھی آتا ہے کافر بھی آتا ہے سب کچھ آتے ہیں اس میں اب یہ شخصی آزادی جو ہے پھر یہ تین اس کے تین اقسام ہے پہلے تو آزادی مطلب کے تین اقسام تھے شخصی اقتصادی اور سیاسی اب شخصی آزادی کے پھر تین اقسام ایک ہے مادی آزادی ایک ہے معنوی آزادی اور ایک ہے اجتماعی آزادی اجتماعی آزادی اور دوسرا میں اقتصادی آزادی کو میں نے اس میں بیان کیا اقتصادی آزادی ہے جس طرح تم کام کرتے ہو عمل کرتے ہو مزدوری کرتے ہو جس چیز کا مالک بننا ہے جو بھی ہو شریعت میں جائز ہے نہ جائے سب کی اجازت اب پڑھیں گے ایک ایک کو اپنے ارد گرد معاشرے پر بھی روشنی ڈالیں گے نا تو مادی آزادی کا پہلا جو وہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے حق الحیات کیا ہے حق الحیات یعنی آزادی کا حق یہ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے آزادی کا حق حاصل ہے انسان کو انسان, کے انسان ہونے کی وجہ سے آزادی کا حق حاصل ہے زندگی کی آزادی پاکستان کے آئین میں بھی ایک یہ دفاع ہے تو اب جو زندگی کی آزادی ہے نا حق الحیات ہے تو بس یہ ایک شامل امر ہے یہ کیا ہے یہ ایک شامل امر ہے دیکھو اس سے کتنے احکامات الحیہ کی تعطیل آتی ہے دیکھو نمبر ایک حق حیات حاصل ہے ہر کافر کو ہاں ہر کافر کو جب حق الحاط حاصل ہے ہر مسلمان کو بھی حق و حیات حاصل ہے تو دیکھو کافر کے خلاف جہاد اقدامی تو پہلے سطح پر یہ بند ہو گیا اس لیے جمہوریت میں جہاد نہیں ہے ہاں جمہوریت اقدامی جہاد کا تو بالکل قائل نہیں ہے اور دفاع میں تو ادھر کرتے ہیں وہ جہاد کی احتیاط سے اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ ہمارے ملک کے حدود کو وہ کیا نا تو اس اعتبار سے تو حق الحاط کے پہلے دفعے سے ایک تو جہادی اقدامی ختم ہو گیا تم کسی دوسرے کافر پر کافر ہونے کی وجہ سے حملہ نہیں کر سکتے ہو وہ کہے گا کہ یہ تو اگر اگر تم یہ کہو کہ یہ تو کافر ہے تو وہ کہے گا کافر ہے لیکن انسان تو, ہی. انسان تو ہے اور جمہوریت کا بنیاد پر ہے تو اس لیے یہ کیا ہوگا اس کو تم کافر کر نہیں اور اس کو تم قتل نہیں کر سکتے ہوں. نمبر دو نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ پھر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے صبح کو مسلمان تا شام کو بدبخت کافر ہو گیا اس کو تم قتل نہیں کر سکتے ہو. اس کو حق حیات حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان شریف میں آج تک کسی مرتک کو قتل نہیں کیا گیا قانون، قانونی طور پر حتیٰ کہ جس نے دعوی نبوت بھی کیا ہے اس کو بھی انہوں نے قتل نہیں کیا ہے جیل میں بند کیا ہے اور جیل میں بند کرنے کے بعد اگر وہ خود مر گیا ہے یا کسی نے اس کو جیل کے اندر مارا ہے تو وہ الگ بات ہے یوسف کا ذاق کو انہوں نے بند کیا اور پھر اس کو ایک عام قاتل آجمی جس نے باہر قتل کیا ہے اور وہ پھر جیل میں آیا ہے اس نے اندر جیل میں اس کو قتل کیا تو یہ ہے کہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا اور انہوں نے کیوں بند کیا تھا اگر آپ اس پورے مقدمے کو پر نظر ڈالے آپ اس کا پورا مقدمہ جو ہے وہ پڑھ لے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا تھے وہ اس کو یہ رہا کرنا چاہتے تھے اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے تھے لیکن یہ ہوا کہ اس کو اس آدمی نے قتل کیا تو حق حیات میں یہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے یہ مرتد کو بھی آزادی دیتے حالانکہ کے مرتد کے بارے میں تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محبدین ہُو فخل جس نے اپنا دین تبدیل کیا تو تم ان کو قتل کرو اب جس پر قتل کی سزا آئی ہے اس کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں حق الحت دیتے ہیں یہ کیا تبدیلی تبدیلی دین نہیں ہے کیا یہ تبدیلی شریعت نہیں ہے یہ تو شریعت میں تبدیلی لانا ہے یہ تو تبدیلی قانون ہے اللہ تعالی کے قانون میں تبدیلی ہے تو یہ اس کو قتل نہیں کرتے ہیں مرتب کی سزا اس میں نہیں ہے اور پاکستان کے آئین کی بنیادی حقوق میں مذہبی آزادی کے عنوان سے باقاعدہ درج ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہے ہر کسی کو تو مذہبی آزادی جو بعد میں آئے گی تو یہ آزادی دینا یہ ان کے دفاع ارتداد حد ردد سے انکار کرنا ہے ہمارے پاس ایک ساتھی ہے اس کا واقعہ پھر بعد میں سنائیں گے خوریت آئے گا حق الحات اسی طرح حق الحیات کے ساتھ مسلمان اگر مسلمان ہے کوئی آدمی, اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اگر اس نے وہ کیا قتل کیا ہا? تو وہ قتل کیا جائے گا نا ہاں لیکن یہ کہتے ہیں کہ قصاصاً وہ قتل نہیں کیا جائے گا ہاں وہ کیا, کیا جائے گا وہ بس جیل میں بند کیا جائے گا اس لیے یہ لوگ ایک وہ کرتے ہیں جیل میں ان کو رکھتے ہیں رکھتے ہیں جب آخری عمر آتی تو پھر ان کو پانسی دیتے ہیں تو یہ تو قصاص نہیں ہے کہ بس تم نے اس کو وہ کیا پھر آخر میں اس کو سزا جی گئی قتل کی یہ قصاص نہیں حالان کی کل میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ حضرت معمیر معاوی رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ صحابی چلے گئے تقریبان ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے تو آپ نے ادھر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ زنجیروں میں باندھا ہوا ہے تو پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت امیر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو ایک آدمی تھا اس نے اسلام لایا تھا پھر پھر پھر گیا یہودیت میں نے یہ یہودی تھا پھر اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور اس کے اوپر اسلام پیش کیا لیکن اس نے انکار کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئے اور فرمایا اس وقت تک میں نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اس کو قتل نہ کرو اللہ کا حکم جاری کرو پھر بعد میں میں بیٹھوں گا تو اللہ تعالی کا حکم جاری کرنا اس میں ٹال مٹول اور اس میں لہ تو سے کام لینا یہ در حقیقت ان کے وہ ہے ان احکامات میں یا تو سر انکار کرتے ہیں لیکن جب معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور عوام جو ہے نا ان میں دین کی محبت ہے تو ڈرتے ہیں تو ڈرنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں پھر پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پھر ان کو رکھتے ہیں تاکہ رکھے رکھے اور آخر میں ان کو چھوڑے اور ابھی ابھی اس کے ان کے اوپر وہ بھی چلتی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے کہ تم یہ سزا ختم کرو قتل کی سزا ختم کرو کیونکہ یہ حق الحیات کے منافی ہے اور اسی طرح و کو قتل کیا جائے گا آہ آہ حدن وہ قتل کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں کرتے رجم سے تو اب تک ہی انکار کرتے ہیں کہ یہ شریک حکم ہے یا نہیں ہے اس پر تو اتنا وہ ہو گیا کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ رجم حد شرعی ہے یا نہیں ہے یہ تو کہتے تھے کہ شریعت میں نہیں ہے تو بہرحال حق سے اتنے اور یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ حق کے زندگی ہر انسان کو انسان ہونے کی وجہ حاصل ہے حالانکہ اسلام مسلمان کو وہ کرتے ہیں حق کے زندگی دیتا ہے لیکن تین شرائط پر کہ وہ زنا بعد احسان نہ کرے وہ قتل مسلم نہ کرے اور وہ مرتد نہ ہو جائے اور قاتر کے لیے وہ دیتا ہے حق حیات لیکن مشروط طور پر یا معاہد ہوگا یا ذمی ہوگا یا متمن ہوگا اس کے علاوہ وہ کیا ہے وہ کافر ہے قتل کیا جائے گا اسی طرح ہے نا تو یہ جو حق الحیات دیتے ہیں یہ حق الحایا اس حق الحیات کی وجہ سے بہت سارے احکامات جو ہے نا وہ معطل ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے احکامات معطل ہیں بھی ساتھ ساتھی کہتے ہیں حق تنقل حق تنقل ہر کسی کو نقل مکانی کا حق حاصل ہے جہاں سے جہاں نقل مکانی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اسلام نے اس کو بھی مشروط کیا ہے کہ نہیں حق و تنقل ہے لیکن کافر دارالاسلام میں اس طرح نہیں آئے گا کہ وہ دار دارالاسلام میں رہے اگر دارالاسلام میں رہتا ہے تو پھر وہ جزیہ قبول کرے گا اور وہ ذمی بنے گا دوبارہ دارالحرب نہیں جائے گا اسی طرح ہے نا اور اگر وہ کافر ہے اگر وہ مستمن ہے اس نے امن طلب کیا ہے تو کسی خاص مدت کے لیے تو آئے گا لیکن بعد میں اس کو پہنچایا جائے گا اور وہ اپنے گھر جائے گا وہی نہ مشرقی نہ سجا رکھا فضر ہوں حتم کلام اللہ کلام اللہ کے سننے کے بعد پھر اس کو اپنے من تک پہنچاؤ اور اس کو کہو کہ جاؤ تو یہ ہے حق کو اسی طرح مسلمان بھی دار الحرب نہیں جائے گا مسلمان بھی دار الحرب میں اگر وہ اپنے پہلے سے رہتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے پھر بھی قوانین پر راضی نہ ہوگا اگر قوانین پر راضی ہونا آتا ہے تو پھر وہ باغے گا لیکن اگر مسلمان دار الحرب جاتا ہے تو اس کے لیے تو تجارت اور اس کے لیے جہاد کے لیے تو جانا جائے لیکن بشرطی کے تجارت میں بھی شرط یہ ہے کہ دوسرے قوان... قوانین کی وہ نہ ہو تکلیم نہ ہو جو کفریہ قوانین ہے اور ساتھ ساتھ رہنے کا حق تو مسلمان یہاں سے دارالحرب الحرب ہجرت کرے اس کا تو بالکل اجازت نہیں دیتا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے لوگ دارالحرب رہنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اس طرح ہے نا یہ حق کو تنقول ہے نا یہ انہوں نے دیا ہے اسلام میں اس کی پابندی ہے والامن حق الامن بھی ہے حق الامن ہے ہر کسی کو امن ہے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ ہاں کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ ہر کسی کے لیے امن ہر کسی کو امن دے دو ہم کہتے ہیں کس طرح امن دیں گے امن تو دیں گے لیکن مشروط شریعت کی طرف سے مشروط امن دیں گے آپ اپنی قوانین کی پاسداری کو شرط رکھتے ہیں امن کے لیے اور ہمیں کہتے ہوں کہ بس امن دے دو ہر کسی کو شریعت کا کوئی وہ نہیں ہے اس میں اپنے آپ کے وضع شیطانی قانون سے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو تو امن نہیں دیتے ہو لیکن میرے رب کی شریعت سے باغی ہو اس کے لیے امن ہو عجیب بات ہے تو اب یہ امن کا لفظ امن کا یہ لفظ بہت مبارک لفظ ہے امن کا یہ لفظ بہت مبارک لفظ ہے اس کو اللہ دالح جل نے جگہ جگہ بطور انعام ذکر فرمایا ہے الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف آمنہم من خوف میں بطور احسان امن ذکر کیا کہ کہ اللہ تعالی نے تم کو خوف سے امن دیا ہے ہاں اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه كانت امنه ثم امنه تو یہاں پر بھی امن کا ذکر فرماتے ہیں اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امن تحت حرم کو جگہ امن کی بستی بنایا تو امن کی بستی بنانا بھی بطور نعام ذکر فرمایا ہے اور امن کا یہ ابراہیم علیہ السلام بھی جب دعا کرتے ہیں وہ فرماتے خالیہ ابراہیم اور ربیز الحاد البل آمینن ہاں تو امن بہت مبارک لفظ ہے لیکن امن کا مطلب کیا ہے امن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی تابداری میں ہر قسم کے ضرر سے محفوظ ہونا یہ امن ہے یہ امن تو نہیں ہے کہ شیطانی قوانین ہمارے اوپر وہ ہے امن دیکھو پانچ ضروریات ہیں انسان کے کتنے ہیں پانچ ضروریات ہیں ضروریات خمسہ سے بھی مشہور ہے آپ کو تو معلوم ہے ایک نمبر ایک کیا ہے نفس ہے انسان کا جان ہے تو انسان کا جان کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے امن دیا ہے شریعت نے کیا امن دیا ہے قصاص مقرر کیا ہے کتبہ علیہ کمر قساط پل اگر کسی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا اور اس کے جان کو نقصان پہنچایا تو وہ قتل کیا جائے گا تو یہ امن ہے امن کے لیے یہ قانون اللہ تعالی نے بنایا ہے جان کے امن کے لیے مال کے امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے دوسرا مال ہے ضروریت خامتا میں سے ساری ساری اسی طرح ہے نا کہ چور آ آدمی چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کو کاٹو تو یہ ہے کہ فخت و تو یہ امن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے لئے امن نمبر تین ضروریات خمسہ میں سے کیا ہے جانب سے مال ہے عزت ہے کیا ہے؟ عزت ہے, کیا ہے عزت ہے عزت بھی ضروریات میں سے ہے تو کیا فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات فملم یعتو بیارباد شہداء فجلدوهم سمانین جلدہ اس طرح ہے نا کہ جو حد قضب ہے اسی کوڑے ہیں کہ جو کسی کے عزت پر داغ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے تو ناود کیا, کیا, کیا, کیا ہے تو اس کے لیے کتنے کوڑے ہے اسی کوڑے ہیں یہ امن کے لیے ہے دیکھو ہمارے اور نمبر چار ہے عزت ہاں نمبر چار ہے نصب نمبر چار نصب ہے نصب کے حفاظت کے لیے نصب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے نصب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا الْزِنَا، كُلَّ وَاحِدٍ مِّن اور اگر وہ پھر محسن ہو تو پھر کیا ہے محسن کے لیے پھر پھر سنسار کرنا ہے نا تو امن کے لیے اسی طرح حفاظت دین پانچواں نمبر لیکن یہ تو مجھ سے چیو گئے نہیں درمیان میں کوئی میں نے نمبر غلط کیا تو یہ ہے کہ پانچویں نمبر پر دین ہے تو دین کی تحفظ کے لیے کیا دفحد جو ہے وہ دین کے تحفظ کے لیے محبت اور چٹے نمبر پر عقل ہے تو عقل کے تحفظ کے لیے کیا ہرا شراب کو حرام کیا اور اس کے لیے حد مقرر کیا اس طرح کے یہ عقل پر اثر ہوتے ہیں نا تو اب دیکھو امن کس چیز میں شریعت میں ہے یا اللہ دینیت میں ہے شریعت میں ہیں. لیکن آج یہ امن سے کیا مانا لیتے ہیں آج امن سے یہ مانا لیتے ہیں کہ اس طرف سنیما ہو اس طرف کہ بہ خانہ ہو اس طرف سیڑھی ہو اس طرف شراب خانہ ہو یہ سب موجود ہو درمیان میں تم بھی ہو اور امن سے رہو کسی کو بھی کچھ بھی مت کہو تو یہ امن تو یہ امن ہے یہ کیا ہے یہ امن ہے اور یہ اشریا والوں نے اس کو امن کہہ کر علماء دیوبند کی طرف منصوب کیا ہے ناود باللہ یہ کہتے ہیں علماء دیوبند بھی امن لوگ تھے ان کے دور میں بھی دار دیوبند کے سامنے یہ سب کچھ ہوا کرتا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے نعوذ باللہ من بلّہ اکابر پر اتنے ان کے شان میں یہ گستاخی بھی ہے اور ان کو یہ غلط اقوال و افعال منصوب کرنا یہ ان کے ساتھ خیانت ہے یہ بہت بڑے خیال یہ خائنی میں اپنے کابر کے جو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے اس طرح لوگ تھے وہ تو یہ آ شریع رسالہ والے نہیں ہیں انہوں نے کہا آ یہ آ کون آ کرتا ہے زائد ہیں تو بہرحال تو یہ باتیں آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ امن کیا ہے امن اسلام میں ہے دیکھو آج کل یہ لوگ امن کے کیا مانا لیتے ہیں مولانا فضل اللہ سے اللہ نے سوات میں جہاد شروع کیا تو انہوں کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں، مولانا فضل اللہ نے امن خراب کیا اس کے ساتھی انہوں نے امن خراب کیا کیا امن انہوں نے خراب کیا تھا انہوں نے جو امن خراب کیا تھا وہ یہ امن انہوں نے خراب کیا تھا کہ لوگ کہاں سے آتے تھے برطانیہ سے امریکہ سے وہ آتے تھے اور یہاں پر ذنا کرتے تھے بدعملی عملی کے لیے سوات آتے تھے لوگ تو ان تو اس کام کو انہوں نے بند کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے امن خراب کیا مولوی حضرات نے بھی بات کی واقعی انہوں نے امن خراب کیا یہ امن انہوں نے نہ خراب کیا تھا اور پھر بعد میں دیکھو ان کے امن بحال کرنے کو دیکھو کہ جب وہ ہو گئے طالبان یہاں وہاں سے ختم ہو گئے تو انہوں نے دنیا کو اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم نے یہاں پر امن قائم کیا ہے میلے بنائے میلے منعقد کیے اور ان میلوں میں عورت اور مردوں کا مخلوط رقص شو کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم نے امن بحال کیا یہ ان کا امن ہے یہ ان کا امن ہے باقاعدہ ایک آدمی سے ریڈیو ہے کیا ہے وہ انٹرویو لیتا تھا اور پھر یہ جو رپورٹر ہے یہ خود کہتا ہے کہ آج سوات میں مکمل امن ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے نا ہتریڑی میں بھی سیڑیا بیچ جاتی ہے اور اس سے پہلے اس طرح حالات تھے کہ کسی دکان میں بھی اس کا وہ بیچنا جو ہے نا وہ مشکل تھا لیکن آج مکمل طور پر امن ہے یہ ان کا امن ہے فوج نے خود سنیما شو چوکوں میں لگائے اور لوگ عام لوگوں کو بلایا کہ آؤ دیکھو تاکہ تمہارے ذہن جو ہے نا وہ فریش ہو جائے دہشت گردی جی کی وجہ سے تم لوگ مفلوج ہو گئے تھے تو آؤ دیکھو یہ فلم وغیرہ دیکھو یہ ان کا امن ہے ٹھیک ہے تو یہ حق الامن ہے حق الامن دینا مطلب یہ ہے کہ شراب خانے سی ڈی اور یہ سب کچھ جو ہے نا اس کو بس چھوڑو ہر کسی کو اپنے جگہ پر کام کرنے دو ہر کسی کو اپنی جگہ پر کام کرنے دو اور پھر آپ کو اپنے دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا میرے پیچھے بھی ایک دعوت نامہ آیا تھا اس وقت تحفظ مدارس و, و مساجد کانفرنس انہوں نے مقرر کیا تھا جمیت علماء اسلام والوں نے انہوں نے ایک کانفرنس مقرر کیا تحفظ و مدارس آج بھی اگر کسی کے پاس وہ دعوت نامہ موجود ہو تو اس دعوت نامے میں وہ دیکھیں انہوں نے ویڈیو سنٹر اور ٹی سنٹر کی بات کی ہے کہ یہاں پر اس پر اور سنیما پر جمع کے ہوتے ہیں اس بارے میں ہمیں جمع ہونے چاہیے تو میں نے کہا پھر اس کا نام تحفظ و مدارس کیوں رکھ دیا اس کا نام تو پھر تحفظ ویڈیو اور آڈیو سنٹر رکھنا چاہیے تھا یہ کیا ہے کہ تم کہتے ہو تحفظ مساجر مدارس کیا یہ مسجد کیا ہی مدرس ہے کہ تم اس کی بات کرتے ہو اس, اس کانفرنس میں دعوت نامے میں بالکل یہ چیزیں موجود تھی اور میں دیکھی تھی مطلب یہ ہے کہ امر بال معروف اور نہ عن المنکر کو مکمل طور پر معطل کرو امر بال معروف اور نہ عن المنکر کو مکمل طور پر معطل کرو روڈوں کے اوپر جنا ہوتے ہو تو پھر تم اپنے آنکھوں کو بند کرو اور کسی کا کو منع نہ کرو یہی وجہ ہے حق المن کی وجہ سے اگر کوئی سنتر پر دھماکہ کرتا ہے تو وہ مجرم سمجھا جاتا ہے اور پھر وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح ہے نا اور یہی وجہ ہے کہ اگر تم کسی عدالت میں مطلب کسی درخواست کرو کہ یار یہاں ہمارے علاقے میں سنیما ہے اس کو ختم کرو یہ تو شریعت میں ٹیک نہیں ہے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ٹھیک شریعت میں ٹیک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو قانونی حیثیت تو حاصل ہے تو یہ ان کے حق المن ہے اسی طرح ہے حق و عدم الاسترقاق حق کو عدم الاسترقاق ایک حق یہ بھی ہے کہ غلام نہ بنانا کسی کو غلام نہیں بناؤ گے کافر ہو چاہے چاہے وہ جو کچھ بھی ہو یہودی ہو عیسائی ہو مشرق ہو لیکن غلام نہیں بناؤ گے کسی کو بھی یہ کام اگر امیر المومین کسی مسلحت کے تحت وہ حکم کرے کہ یہ حکم فی الحال آپ اس میں گزارا کرے تو الگ بات ہے لیکن اگر کفار اس کو ایک قانون بنائے اور وہ قانون اس قانون کی ہمیں تعاعت کریں گے تو اس کے زمرے میں آئے گا وہ مشرق اگر تم لوگوں نے ان کی تعداد کی تو تم مشرق ہوں گے یہ تو ان کی بات ماننا ہے کہ ہم کہتے ہیں اور پھر میں نے ایک صاحب کی بڑی نامی گرامی شخص ہے اس کا کتاب میں نے دیکھتا تھا میں دیکھتا تھا تو اس کتاب میں میں نے دیکھا وہ کہتا ہے غلامی اور نوکری کا بحث چڑھتا ہے تو پھر غلامی کے بارے میں کہتا ہے کہ الحمد آج تو غلامی ختم ہو گئی ہے اس پر الحمد کہنا چاہیے یا یہ شریعت کا ایک حکم تھا شریعت کا ایک حکم نہیں تھا کہ کسی کو غلام بنانا عیسی علیہ السلام کے وقت تک یہ غلامی ہوگی بعد میں وہ آئے گا تو وہ اس کو ختم کرے گا تو یہ حکم تو اس وقت تک ممتد حکم تھا لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ اس کی وہ کرتے ہیں حق اور, اور ہم نے ان کو غلام تو نہیں بنایا ہم نے تو چوڑا ان کو آزاد لیکن انہوں نے ہمیں غلام بنایا آج پوری دنیا ان کے غلام ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو غلام نہیں بناتے حق و حرمت المسکن ہے آہ مسکن کی سکونت کے جگہ کی حرمت ہے جدر بھی کوئی کافر جگہ بناتا ہے اور کوئی کسی جگہ اپنا گھر تعمیر کرتا ہے اس کے پاس قانونی ایتیت کے ویزا وغیرہ موجود ہو تو بس حق و حرمت المسکن ہے دیکھو یہ دیکھو یہودیوں کے وہ ہے یہودیوں کے چال ہے فلسطین کو بھی اس طرح انہوں نے فلسطین میں زمین لیا نا کہ حق و حرمت المسکن ہے جدر بھی کوئی بندہ جگہ لیتا ہے تو اس پر کیا پابندی ہے آج بھی اسی طرح ہے حالانکہ کوئی کافر دارال... کوئی مسلمان دارالاسلام میں جا کر اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے اور کوئی کافر دارالاسلام میں آ کر مستقل بغیر جزے کے نہیں رہ سکتا ہے لیکن آج دیکھو اسلام آباد میں اس دفعے کے تحت انگریز موجود ہے امریکی موجود ہے جس ملک والے بھی تم چاہو، چاہے وہ موجود ہے بس انہوں نے فقط نیشنل حاصل کی ہے کوئی چیزیا وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے کوئی ٹیکسیا وغیرہ ان کے اوپر نہیں ہے یہ حق و حرمت المسکن ہے اسی طرح حق و حرمت المسکن ہے یہ تو آزادی ماد بھی آزادی ہو گئی اب معنوی آزادی معنوی آزادی کیا ہے ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو مذہبی آزادی کہا جاتا ہے مانوی آزادی میں یہ مانی امور ہے نا مذہبی آزادی ہر شخص کو حاصل ہے جو کچھ کرتا ہے جو جس دن پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کو اجازت دیں اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ اس سے جہاد اقدامی بالکل منسوخ ہو گیا کیونکہ حریت العتقاد اگر تم ہندوستان پر اس وجہ سے حملہ کرتے ہو کہ یہ ہندو ہے تو تم کو کہا جائے گا کہ نہیں ہندو ہونے کی وجہ سے تم اس پر حملہ نہیں کر سکتے ہو ہاں اگر اس نے تمہارے کسی علاقے کو قبضہ کیا ہے تو یہ تو الگ وجہ ہے لیکن ہندو ہونے کی وجہ سے تم اس پر وہ اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے کہ حریت الاطاد سے دفع ارتداد مکمل طور پر ختم ہو گیا اور یہ مذہبی آزادی پاکستان کے آئین کی بنیادی حقوق میں موجود ہے باقاعدہ وہاں لکھا ہے کہ مذہبی آزادی ہے تو مذہبی آزادی اور یہ موجود ہے لوگ روزانہ کوئی عیسائی بنتا ہے کوئی یہودی بنتا ہے کوئی شیعہ بنتا ہے کوئی جو کوئی بھی بنتا ہے اس کو آزادی ہے اس دفعے کے تحت تم دیکھو ہمارے ملک میں کمیونسٹ لوگ موجود, ہیں، سوشلسٹ لوگ موجود ہیں سیکولر لوگ موجود ہیں لبرل لوگ موجود ہیں اسی طرح عیسائی جو ہے لوگ روزانہ ہو رہے ہیں کسی کو بھی کچھ نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ حریت العتقاد ہے کہ یہ محمد کا خلاف نہیں ہے اور ساتھ اور اسی طرح ایک دفعہ ہمارا جو ساتھی ہے ادنان رشید جو فوج تھے وہ خود بھی ایر فورس میں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکارڈن میں ایک لڑکا تھا اس کا نام محمد اسلام تھا اسلام اس کا نام تھا وہ اسلام ایک دن جو ہے نا وہ ادھر بیٹھا تھا تو میں گیا تو اس کے پاس ایک درخواست تھا میں نے اس کے درخواست لیا کیا لکھا ہے تو میں نے اس کو دیکھا اس میں لکھا تھا کہ میں پہلے مسلمان تھا میں پہلے مسلمان تھا لیکن اب میں نے بائبل کا مطالعہ کیا اور میں عیسائیت سے مطمئن ہو گیا اس لیے آج سے میں عیسائی ہو رہا ہوں تو میرا جو وہ ہے مجھ کو عیسائی مطلب لکھو اپنے اس میں تو میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا یار ہی بس میرے پسند ہے تو کہتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سادہ تھا میں بھی گیا میں نے افسر کو بتایا کہ یہ اس نے کیا لکھا ہے تو اس نے کہا اس نے کیا ہے یہ تو مذہبی آزادی ہے ہر کسی کو آ کے لے تو دیکھو مذہبی آزادی اسی طرح ان میں موجود ہے اور یہ جو ہے نا وہ لوگ باقاعدہ روزانہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور انہوں نے ان کو آزادی دی ہے اس کے ساتھ جبیت اعتقاد ہے نا تو پھر اس کے ساتھ گزیا اور جو مذہبی ٹیکس کے سے یہ آئین تعبیر کرتے ہیں آئین میں مذہبی ٹیکس کے نام سے اس سے تعبیر کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہبی ٹکس نہیں ہے مذہبی ٹیکس نہیں ہوگا کسی آئین کے الفاظ تقریباً اس طرح ہے کہ کسی مذہب والے سے وہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا جس پر دوسرے مذہب کی تبلیغ مقصود ہو یعنی کاثر سے ٹیکس لیا جائے گا اور اسلام پر لگایا جائے یہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا حالانکہ ٹیکس وصول نہیں کرنا ٹیکس وصول نہیں کرنا اسی طرح ہے کہ مطلب اگر کسی کاثر کوئی کافر غریب ہے اور تم سے نہ لے کسی شخص آ, ایک،, ایک آدمی ہے اس سے نہ لے تو الگ لیکن اس کے لیے مستقل قانون بنانا یہ تو اس و عوام اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے عوامر کو ساخت کرنا ہے اور یہ سب کہا کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر کو ساخت کرنا کفر ہے یہ کفر ہے تو جس جگہ کو انہوں نے مکمل طور پر ختم کیا ہے اس کو یعنی مطلب ایک یہ ہے کہ اس کو جرم قرار دیا ہے اگر کسی نے لیا تو وہ آئین کی روح سے مجرم ہوگا وہ آئین کی روح سے مجرم ہوگا تو ہی ایک الگ چیزیں جیزیاں بھی سے ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے ان کے جو عبادت خانے ہی وہ بھی آزاد ہوگئے کیونکہ مذہبی آزادی ہے نا تو مذہبی آزادی کے تحت ان کو اجازت ہے کہ وہ جدر بھی چاہے وہ کنیسہ بناتے ہیں گرجہ بناتے ہیں مندر بناتے ہیں جو کچھ بھی بناتے ہیں بناتے ہیں اور آہ آہ ان کے دور میں جب حضرات کی حکومت تھی ہمارے صوبے میں تو اسی دور میں بھی اس طرح ہوا کہ پشاور کی نوستی میں اس کا بنیاد, انہوں نے رکھا. گرجے کا بنیاد رکھا اور کالی باڑی پشاور میں انہوں نے باقاعدہ مندر بنایا اور پھر امان اللہ حقانی اس کے معائنے کے لیے گئے میرے پاس اس کا تصویر بھی موجود ہے کمپیوٹر میں اور اس نے باقاعدہ اس مندر کا معائنہ کیا کہ ماشاءاللہ اچھا مندر ہے تو یہ ہے کہ ہی دیکھو یہ انہوں نے اجازت دی حالانکہ کلیسا اور گرجے کے دارالاسلام میں اگر پرانے ہو تو وہ تو ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر نئے بنانے ہو تو وہ کیا ہے وہ ممنوع ہے اور حرام ہے انہوں نے حرام کی اجازت دی ہے رحمہ اللہ کے دور میں ایک واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ یہود کا ایک گر جاتا یہود کا ایک گر جاتا وہ یہود یہودی قوم پھر آہستہ آہستہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو پھر اس طرح ہوا کہ عیسائیوں کے قوم نے مطالبہ کیا کہ یہ تو ویسے ہی گر جائے پرانا گر جائے تو ہم اس کو اپنی عبادت کے لیے استعمال کرے ہمیں اجازت دے دو تو ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ تو پرانا گر جائے کوئی نیا تو نہیں بنتا ہے لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ تو نئے عبادت کے لیے آج تک اس میں یہودی عبادت کی جاتی تھی اور آج, اور آج کے بعد عیسائی عبادت اس میں کی جائے گی تو یہ تو ایک نیا شکل دینا ہے تو امام ابن عبدین فرماتے ہیں کہ میں نے تو فتوا دیا کہ یہ جائز نہیں تو پھر دوسرے مولویوں کو انہوں نے توڑے بہت پیسے وغیرہ دیے تو انہوں نے کہا ٹھیک کہ ہے جائز ہے یہ تو پرانا گرجا ہے تو یہاں پر آ کر ابن عابی ان کے اوپر بہت سا حوصلہ ہے یہ غدار خائن ہے اور پھر امام قرافی اور امام اب شرم بلالی سے وہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کا ایک عبارت ہے شامی کی عبارت ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس پر مدد کی کیا جس نے اس پر اس کام پر مدد کیا ان عیسائیوں کی تو وہ کیا ہے وہ, وہ کفر پر راضی ہے اور جو شخص کفر پر, پر راضی ہو وہ کافر ہے تو جس قانون نے اجازت دی ہو کہ بناؤ جتنے بھی کلیسا اور گرجے بنا سکتے ہو بناؤ تو اس کا کیا حکم ہوگا اس کا کیا حکم ہوگا تو یہ ہے کہ یہ قریت القاد ہیں نمبر ہاں خریت کا دوسرا دفعہ ہے حوریت تعبیر, حوریت تعبیر عن رائے یعنی آزادی رائے جو اس کو کہتے ہیں آزادی بیان جو اس کو کہتے ہیں کہ جمہوریت میں تو بیان کی آزادی ہے تو یہ بیان کی آزادی کہتے ہوئے سب آزادیاں پھر پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کوئی کوئی مطلب وہ کرتے ہیں کتاب اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کوئی وہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے سب کچھ کہتے ہیں تو یہ کس کی، کی، کی، وجہ سے یہ ان کو رائے کی آزادی جی، ہے اسلام میں رائے کی آزادی جی، ہے لیکن تم اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو اپنے زبان میں کن... کو کنٹرول میں رکھو گے دیکھو ہر قانون میں اس طرح ہوتا ہے ان کے قوانین میں بھی جب قانون کے خلاف کوئی بندہ بولے یا ملک کے بانی کے خلاف کوئی بندہ بولے تو اس کے لیے سزا ہے کہ نہیں ہے کتنی بڑی بڑی سزائیں انہوں نے مقرر کی ہے حتیٰ کہ اس پر تو تخصص کو بھی ممنوع قرار دیا ہے حضرت قیدی اعظم کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتا ہے. تخصص نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے زندگی پر وہ تخصص کرے کہ اس کے حالات زندگی کیا تھی یہ آپ وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں جائے اور اس میں وہ کرتا ہے نا تو اس کو داخلہ نہیں ملے گی یہ نہیں مل سکتا ہے تو یہ ہے کہ, اصل میں یہ تو اس, لیے کہ اس کے حالات زندگی کیا تھی وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے تو اس وجہ سے انہوں نے وہ کیے تو بہر حال رائے تعبیر عن رائے میں آزادی ہے وہ کہتے ہیں حالانکہ قرآن اس طرح نہیں چھوڑتا ہے کسی کو آ جن لوگوں نے صحابہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے علماء کے بارے میں جو صحابہ علماء تھے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہمارے علماء ہے یہ جو ہمارے قرا ہے یہ تو جب کاتے ہیں تو بہت زیادہ پھر وہ بڑے بڑے پیڑوں والے ہیں لیکن جب جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر جنگ میں یہ آگے نہیں ہوتے ویسے وہ مذاق اڑاتے تھے نا اور کہتے تھے کہ مطلب یہ پیغمبر جو ہے نا یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کے کی لیے کیسر ہو کس طرح کس طرح کی ما, جو وہ ہے عمارتیں ہیں ہم اس کو پا, آ, پا فتح کریں گے اور ہم کی حالت یہ ہے تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی हा? اور اس سے پوچھا کہ تم کیا کہتے تھے تو انہوں نے کہا کون اب ہم تو گپشپ لگاتے تھے کولا و رسول ہی و آیاتی اللہ اور رسول اور اس کے آیات کی تم استحضا کرتے ہو اللہ مانور شاہ کشمیر رحم اللہ اور ابن تیمیہ رحم اللہ یہاں پر فرماتے ہیں دونوں کہ دیکھو یہاں پر ان وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے استحضا کیا گپشپ لگایا اللہ بھی فرماتے ہیں کہ بالکل تم استحضا کرتے تھے لیکن اللہ اور رسول کے ساتھ اور آیت کے ساتھ تم نے کیوں استحضا کیا یعنی مطلب یہ استحضاء میں دل سے بات نہیں ہوتی ہے استحزا میں دل سے اور اللہ تعالی نے بھی اس کی تائید کی کہ بالکل آپ نے دل سے بات نہیں کی لیکن زبان پر کیوں کہا تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لتا تجرو قد کفر تم باد ایمان کم قد کفر تم باد ایمان مت کرو تم جو ہے نا اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہوں بس تم نے ایمان لایا تھا لیکن ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے ہو اب آج دیکھو حوریت تعبیر عن الرائے ہے تو پارلیمنٹ میں قرآن پر بحث کیا جاتا ہے اسلام پر بحث کیا جاتا ہے کہ اس کو قانون کی حیثیت دیا جائے یا نہ دیا جائے اور پھر آخر کار اس کو رد کیا جاتا ہے اس پر بحث ہوتے ہیں تو بعض جو آج بھی زندہ ہے انہوں نے قرآن کے بل کو شریعت کو تار کر قدموں کے جو اینا وہ رون اور یہ, یہ, یہ, یہ توبیر علی رائے کا مطلب بھی ہے اور پھر انہوں نے اس کے لیے ایک دفعہ بھی بنایا ہے تقریبا میرے خیال میں دفعہ ایک سو نو ہے اس کی روح سے پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کے دوران جو بات بھی ہو جائے کسی بھی عدالت میں اس پر نہیں بلایا جائے گا کسی بھی عدالت میں اسی بات کی وجہ سے وہ بندہ نہیں بلایا جائے گا کہ تم نے یہ غلط بات کیوں کی ہے یہ کیوں یہ و تعبیر عن رائے ہیں کہ بیان کی ذاتی ہے جو کچھ بھی کہے تین دفعہ شریعت بل پیش ہوا وہ تین دفعہ جب پیل ہوا تو معلوم ہوا کہ پارلیمنٹ کے اکثریت نے شریعت کو رد کیا نا شریعت کو رد کیا تو جب پارلیمنٹ کی اکثریت نے اس کے خلاف رائے دی کیا ان لوگوں کو عدالت میں نہیں بلانا چاہیے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے وہ کافر نہیں ہوئے کہ انہوں نے شریعت بل کو فیل کیا اور جب ان کی اکثریت نے فیل کیا تو ہمارے ہاں بھی ایک قائدہ ہے ولیل اکثر ہے حکم الکل تو اکثر کے لیے حکم کل کا حکم ہوتا ہے سب کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں پتوا لگاتے ہیں اس لیے لوگ کیسے سب لوگوں کے اوپر پتوے لگاتے ضروری تعلیم بھی ہے تعلیم ہے کہ سب کے لیے تعلیم کی آزادی ہے سب کے لیے ہر قسم کی تعلیم کی آزادی ہے حالانکہ سب کے لیے تعلیم کی آزادی بھی نہیں ہے کافر جب کافر ہو وہ اسلامی تعلیمات پڑھتا ہو تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی وہ اگر تھوڑا بہت یہ پڑھے تاکہ اس کو دلائل بیان کی جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور اگر وہ مسلمان نہ ہو جائے تو اس زندقہ کے لیے کہ پھر وہ قرآن اقدامات کو دوسرے جگہ پر استعمال کرے گا اس کو نہیں ہوگی اور پاکستان میں اجازت ہے باقاعدہ بل منظور ہے دیکھو یہ جو ہے نا ہارون سرب دیا ہندو ہے ہارون سرب دیا ہندو ہے اور اس نے ایم اسلامیات کیا ہے ہاں اس نے ایم اے اسلامیات کیا ہے اور ایم اے اسلامیات میں وہ بہت جو ہے نا ماہر بھی ہے اور میرے خیال میں کسی سکول میں کسی کالج میں وہ ایم اے اسلامیہ وہ اسلامیہ پڑھاتا بھی ہے تو یہ دیکھو یہ انہوں نے کیا دی ہے آزادی آ، آ، آ، آزادی تعلیم ہے نا اور ہر قسم کی تعلیم کی بھی اسلام میں آزادی نہیں ہے ہر قسم کی تعلیم کی بھی اسلام میں آزادی نہیں ہے شہر کی پڑھنے کی آزادی نہیں ہے نجومیت پڑھنے کی آزادی نہیں ہے ہاں اسی طرح وضعی قوانین کے بارے میں پڑھنے کی بھی آزادی نہیں ہے وضعی قوانین پڑھنے کی آزادی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہیں کہ میں تو بس اس کو پڑھتا ہوں یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے دیکھو وضعی قوانین تو چھوڑو منسوخ قوانین پڑھنا ٹھیک نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹے تھے اور کا ایک ورق تھا اس کے پاس وہ, اس وہ پڑھتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے میں آئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا تو وہ فور بند کیا اور رسول ٹنڈے اللہ اللہ ہو گئے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو خدا کی قسم اگر آج موس علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ اس کے لیے جائز نہ ہوتا مگر وہ میری تابداری کرتے تو تم کو کیوں جائز ہے تو, یہ تو منسوخ شریعت تھی منسوخ شریعت تھی اس کا پڑھنا اگر تمہاروں کے اوپر بن کیا تو وزرعی شریعت کا پرنا کیسے جائز ہوگا کرلا کالج بنے ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ وزرعی شرائط پڑھائے جاتے ہیں تعزیرات ہندے تعزیرات برطانیہ ہے تعزیرات پاکستان فلانے، یہ سب پڑھائے جاتے ہیں. تو یہ وضعی قوانین ہے. ہر کسی کو شکایت کی آزادی ہے جس چیز سے بھی وہ شکایت کرتا ہو جس چیز سے بھی جو کوئی بھی ہو شکایت کرتا ہو تو آج کل یہ عیسائی لوگ نہیں ہے یہ قرآن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی شان میں گفتاخی کرتے ہیں پھر شکایتیں کیا کرتے ہیں پھر دفعے وہ کیا ہے تو شکایتیں کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو اس کو ختم کرو اس کے خاتمے کے مطالبہ اس کے خاتمے کا مطالبہ فی الدین ہے یہ ہمارے دین قاتل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ معاہدہ توڑا اور تمہارے دین میں انہوں نے تعین تو ان کفر کے اماموں کو قتل کرو ان کفر کے اماموں کو تو پھر قتل کرنا چاہیے لیکن وہ جل سے جلوس کرتے ہیں پھر واپس اپنے گھر جاتے ہیں ہاں کیوں اس لیے کہکوا ہے حریت تقدیم العرائض ہے ہر کوئی درخواست کر سکتا ہے ہر کوئی شکوا جو ہے نا وہ کر سکتا ہے پھر تقدیم العرائض میں ہر کوئی ہر قسم کا درخواست کر سکتا ہے تو کوئی پارلیمنٹ کو یہ درخواست بھی کر سکتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دے دو, دو, دو کوئی یہ بھی کر سکتا ہے ہے کہ مطلب زنا آزاد کراؤ کہ کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ہم جن فرصی کو آزادی دے دو کیونکہ یہ حریت تقریم العرائز کے تحت آتا ہے تو ہی سب آزادیاں آپ دیکھتے ہو یہ کیا ہے یہ افلا میں اسی طرح حریت الاجتماعی شخصی آزادی کے دی صلاح قسم اجتماعی آزادی ہے اجتماعی آزادی اس میں ایک ہے حریت عقد الاجتماعات و حضورها کہ ہر قسم کے اجتماعات تم منعقد کر سکتے ہو اور اس کو حاضر ہوتے ہو تو کیا کوئی پرواہ نہیں ہے اگر اس میں تم جاتے ہو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ آزادی ہے حالانکہ اسلام میں اس طرح نہیں ہے کوئی اجتماع ہو تو شریعت کے احکامات کے مطابق ہو آج کل سیکولر لوگ جو ہے نا وہ اجتماعات کرتے ہیں آج کل یہ لوگ اجتماع کرتے ہیں کمیونسٹ لوگ اجتماع کرتے ہیں اور پھر اپنے کمیونزم کی طرف وہ دعوت چلاتے ہیں سیکولرزم لبرلزم سوشلزم کی طرف دعوت چلاتے ہیں وہ سب چلاتے ہیں لیکن یہ شروع و عقد الماعت ہے آزادی ہے تو وہ بس آزاد کے پھرتے ہیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے ان کے ان کو کوئی سزا نہیں ہے اس لیے کہ یہ آزادی اجتماعی آزادی کے تحت داخل ہیں. یہ اجتماعی آزادی کے تحت داخل اسلام ہے اسلامیہ کے کفر ہے کہ انہوں نے کفر کو آزادی دی ہے یہ جمہوریت ہے یہ وہ گندی جمہوریت ہے جس کو آج آپ سمجھتے کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے آج آپ فیصلہ کرو گی فوریت تو اکثر اجتماعات حضور رہا تو اجتماعات کی آزادی اسی طرح سن 2009 کے اواخر دسمبر کے مہینے میں کراچی میں ایک اجتماع ہوا ہم جن پرستوں کی ہم جنس پرستوں کا ایک اجتماع ہوا اور انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں آزادی دے دو ہم جنس پرستی کا بل منظور کرو تاکہ مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ وہ نکاح کر سکے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا مطالبہ تو اقلیت کا تھا وہ تو بالکل جمہوریت کے روح سے بھی وہ نہیں ہوگا کہ اس کو قانونی حیثیت مل جائے لیکن یہ اب میڈیا پر کوشش کریں گے تاکہ فضا اس کے لیے ہموار ہو تاکہ ایک طریق اس کے لیے بنایا جائے تو پھر تو وہ کریں گے ایک دن آئے گا کہ یہ بل بھی منظور ہوگا لیکن وہ لوگ انہوں نے اجتماع کیا اور اجتماع کے بعد وہ واپس اپنے گھروں میں گئے واپس اپنی جگہوں میں گئے لیکن کسی نے ان کو کوئی سزا نہیں دی کسی نے ان کو کسی عدالت میں نہیں بلایا بر... آ... کے یہ کی دین ہے کہ یہ لوگ ہم جن فرستی کا مطالبہ کرتے ہیں اس کی آزادی کا اور اس قانون بننے کا مطالبہ کرتے حالانکہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ کسی سے کفر کا مطالبہ کرنا کیا ہے کفر ہے. کسی کو یہ کہو کہ تم کافر ہو جاؤ تو وہ کافر, خود ہی کافر بنتا ہے جو مطالب مطالبہ کرنے والا تو جو لوگ کفر کو قانون کا درجہ دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس کی نکاح کی آزادی دے دو تو یہ کفر ہے وہ کفر کا داوت چلاتا ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوگا وہ تو سب سے بڑا کافر ہوگا تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ, آآ آآ وہ کیا آ, وہ انہوں نے کیا اور پھر وہ, اور یہ, اس اجتماع کی پورے تفصیلات جو ہے نا بی بی سی نے باقاعدہ شائع کیے کہ آج ادھر ایک اجتماع ہو اور پھر اس میں ان اس, ان کے جلسے میں یہ لوگ گئے اور ان کے جلسے میں انہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کیے وہ یہ بھی کہا کہ آپ اپنے شہواد کے پورے کر سکتے ہو اس طرح ان خبیصوں کو دیکھو کس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹی بھی تم بناتے ہو کوئی انجمن سازی کرتے ہو تو کر سکتے ہو آ, اس کی روح سے? آ, اور یہ تو کی روح سے. آ, اجتماعی آزادی کی روح سے تمہیں اجازت ہے کہ تم جس طرح انجمن سازی کر سکتے ہو کر لو یہ تم کو آزادی ہے اور یہ پاکستان کے آئین میں داخل ہے انجمن سازی کی آزادی یہ باقاعدہ موجود ہے پاکستان کے آئین کی بنیادی حقوق میں یہ موجود ہے تو اب ریے تو جمعیات تھالان کے ہر قسم کی پارٹی بنانا یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے تم سیکولر نظریات کا پارٹی بناؤ گے تم کمیونسٹ نظریات کا پارٹی بناؤ گے اور یہ آج موجود ہے پاکستان میں کی پارٹی کمیونسٹ بنیادوں پر کڑی ہے تو الطاف حسین کی جو ہے نا وہ سوشلسٹ پر کڑی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ لوگ کیسے ہیں باقاعدہ اعلان کرتے ہیں الطاف حسین کا خود بیان موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم لبرل لوگ ہیں ہم پر لوگ ہیں اور اسی طرح ستار کہتے ہیں کہ الطاف بائی پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق کہ اس طرح کے الفاظ کا وہ کرتے ہوئے اور پھر کہتے ہیں کہ پاکستان نتائج کے پرواہ کیے بغیر پاکستان کو ایک لبرل سیکولر اور آزاد ملک بنائے گا تو یہ دعوت ہے کہ نہیں ہے یہ سب دعوتیں چلاتے ہیں اور یہ پارٹیاں ان بنیادوں پر کڑی ہیں سیکولر اور کمیونسٹ نظریاتوں پر کڑی ہے اور ان کو اجازت ملی ہے اور جو کوئی اس میں وہ اختیار کرتا ہے رکنیت اس کا اختیار کرتا ہے تو اس کو آزادی ہے اس کو آزادی ہے یہ کیا وجہ ہے یہ تکمین الجماعت وابل کی وجہ سے, ان کو اجازت سے کہ تم جو رکنیت اختیار کرتے ہو اختیار کرو حالانکہ اگر کوئی مسلمان اس کی رکنیت اختیار کرے تو وہ مسلمان تو نہیں رہے گا وہ تو مرتد ہو جائے گا شریت اقتصادی ہے پھر یہ تو شکتی کے تین اقسام بیان ہوئے یعنی شخص کی آزادی کے تین اقسام بیان ہوئے مادی آزادی مانوی آزادی اجتماعی آزادی پھر مادی آزادی میں ہم نے تین بیان کیے حق الحیات تنق الق فرمت المسکن اور مانوی آزادی میں ہم نے شوریت الاطق تعدیر عن اور شوریت و تقدیم العرائض شوریت الطعلیم یہ بیان کیے شوریت اجتماعات میں الاجتماعات کی آزادی اجتماع منعقد کرنا اور اس کے پارٹی بنانا اور اس کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا یہ سب جو انہوں اس میں داخل ہے اب وہ اقتصادی ہے تو حریت اقتصادی آزادی اقتصادی آزادی اس میں کیا ہے تو نمبر ایک ہے حق التملک حق التملکی تو پورا نظام ہیومنزم ہے نا انسانی بنیادوں پر بات چلتی ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو سوشلسٹ نظام ہے وہ انسان کمیونسٹ نظام <تصفح> انسانی بنیادوں پر وہ بناتے ہیں نا تو یہ ہی کہتے ہیں کہ حق و ہر انسان کو مالک بننے کا حق حاصل ہے ہر انسان کو مالک بننے کا اور ہر چیز کے مالک بننے کا اختیار حاصل ہے حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے عبد دن محجور جو ہے وہ غلام محجور غلام جو وہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں بن سکتا ہے کہ بنتا ہے وہ نہیں بنتا ہے اور اس کے بعد دیکھو مسلمان مسلمان جو ہے نا وہ شراب کا مالک نہیں بن سکتا ہاں خنجیر کا مالک وہ نہیں بن سکتا یہ اس کے حق میں مال نہیں ہے یہ اس کے حق میں مال نہیں ہے اور انہوں نے اس کو مال بنایا ہے کہ نہیں یہ مال ہے اس کا مالک بنتا ہے اور اس لیے تو شراب کی فیکٹریاں بھی کھلی ہوئی ہے پاکستان میں اور مری میں سب سے بڑی فیکٹری جو ہے نا وہ موجود ہے پاکستان میں جو شراب کی بڑی فیکٹری ہے وہ در موجود ہے اگر تم یہ کہ نہیں یار یہ پاکستانی حکومت کو پتا نہیں ہوگا تو پاکستانی حکومت کو کیسے پتا نہیں ہوگا اشتہارات چلتے ہیں نیٹ پر ان کے جب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مطلب تم وہ اگر نوکری چاہتے ہو تو یہاں پر تو رابطہ کریں تو یہ ان کو پتا ہے باقاعدہ لیکن قانونی پرمٹ ان کو ملا ہے بس آزادی ہے جو کچھ کرے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہے حق العمل ہے حق العمل ہے عمل ہے عمل اور مز... عمل اور م... آ... عجر کی آزادی ہے مزدوری اور عمل جو کام تم کرتے ہو جو مزدوری تم کرتے ہو جمہوریت میں تم کو آزادی ہے کوئی بھی وہ نہیں ہے چاہے وہ تم سنیما چلاتے ہو یہ بھی ایک مزدوری ہے چاہے تم ایک نوز باللہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ کعبہ خانہ چلاتا ہے کوئی بندہ جو ہے نا وہ کیا ہے ناچتا ہے کوئی بندہ بدعملی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے یہ حق العمل کے نیچے داخل ہے اس کو اجازت ہے اور یہ بڑے بڑے جو پاکستان میں بڑے بڑے سنیما شوز ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ جو بڑے بڑے رنڈی خانے پاکستان میں موجود ہے کیا ان حکومتوں کو اس کا پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہے یہ تو اس میں تو اکثر یہ لوگ جاتے ہیں ان میں تو اکثر ہی لوگ خود جاتے ہیں ان کو پتہ ہے لیکن ان کو پرمٹ ملے بس قانونی اس کے حاصل ہے قانونی حیثیت حاصل کرو پھر جو کچھ تم کرتے ہو کر لو پھر کر سکتے ہو تو یہ ہے کہ انہوں نے آزادی دی ہے بس حقول ہے کہ عمل کی آزادی ہے اور مزدوری کی آزادی ہے اور اس پر باقاعدہ پھر پر وہ بھی چلتے ہیں ان کے اشتہارات بھی چلتے ہیں وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں لیکن کوئی اس پر پابندی نہیں ہے یہ کیوں یہ اس دتح کی وجہ سے پھر خوریت سیاسی ہے آ سیاسی آزادی ہے سیاسی آزادی میں پھر حق انتخاب ہے اور اس میں بس مساوات کا مسئلہ بھی وہ یہاں پر وہ ہو جاتا ہے کہ آزادی حق و ہے تو حق و انتخاب ہر کسی کو بالغ شہری کو حاصل ہے کوئی بھی کسی شخص کو منتخب کر سکتا ہے چاہے وہ کافر کو منتخب کرے چاہے وہ مسلمان کو منتخب کرے اور چاہے وہ خود بھی مسلمان ہو ووٹ دینے والا چاہے کافر ہو چاہے قاصق ہو چاہے عادل ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو سب کے سب کیا ہے وہ برابر ہے یہ مساوات ہے اور یہ مساوات آئی پاکستان میں بھی ہے اور دوسری جگہ دی ہے تو اس وجہ سے تو ہمارے اوپر جو ہے نا وہ بے نظیر کی دو دفعہ حکومت آئی پہلی دفعہ جب آئی اور اس کے خلاف بل پیش کیا گیا کہ عورت کی حکومت حکمرانی تو اس میں نہیں ہے اسلام میں تو باقاعدہ اس بل کو اس وجہ سے رد کیا گیا کہ یہ آئینی پاکستان کے خلاف ہے یہ آئینی پاکستان کا خلاف ہے یہ بن خلاف ہے اس کا تو اس وجہ سے اس کو کیا کیا رد کیا گیا تو یہی وجہ ہے تو حق الانتخاب نے پھر ایک شیخ الحدیث اور ایک فاسق و فاجر ایک شیخ العدیث اور شیخ الاسلام اور بگوانداز داس کا وہ ایک برابر ہوتا ہے یا اس میں فرق ہوتا ہے فرق تو نہیں ہوتا ہے وہ ایک برابر ہوتے ہیں اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاس۔ ہر چند کے اسے کولا نہیں کرتے جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے اقبال نے کہا ہے نا بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے دوسری جگہ وہ کہتے ہیں گریز طرز جمہوری غلام کاری پختاشو کہ از مغز دوسر خر یک فکر انسانی نم آیت کہ تم جمہوری جمہوری طرز حکومت سے گریز کرو اور پختہ کار اور پختہ کام جو خلافت ہے اس کا غلام بن جاؤ کہ دو سو, دو سو گدوں کے دماغ سے کوئی انسانی فکر نہیں بنتا ہے دو سو گدے جمع ہو جائے تو کیا وہ انسانی فیصلہ کریں گے وہ عقل پر فیصلہ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا تو, تو حق اللہ